يا أيها الذين آمنوا افتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز صوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم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 وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وقال تعالى إنه لا يفلح الظالمون وقال تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين وعن أبي ذر الذي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا رواه, أبو رواه مسلم وعن عيشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلما قيد الشبر من الأرض طُبِّقه من سبع أراضين رواه البخاري ومسلم رب شرح لي صدري ويستر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ظلم کی کھیتی کبھی پھلتی نہیں ظلم کی کھیتی کبھی پھلتی نہیں ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال لا جاتا ہے فرعون کا جب سر اٹھتا ہے فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسا کوئی پیدا ہوتا ہے اسلامی بھائیو عزیز اور دوستو میں سب سے پہلے خود کو پھر آپ سب کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت اور وسیعت کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اے بارہ ہم سب تیرے گنہ بندے ہیں ہم سب اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں اے اللہ ہم سب کے اندر تقوا پیدا فرما دے ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرما میرے بھائی عزیز اور دوستو آج کے اس خطبۂ جمعہ میں ظلم سے متعلق کچھ باتیں ذکر کی جائیں گی ظلم کا معنی اور مطلب ہر شخص جانتا ہے ظلم کی تشریح اور وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں یہ ظلم ایک ایسا گناہ ہے ایک ایسی صفت ہے ایک ایسی ایک ایسا مضموم اور قابل مذمت تیل ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات سے اس ظلم کا انکار کیا اپنی ذات کو পাপ قرار دیا ہے اس سے اللہ تعالی فرماتا ہے ان اللہ يريد غلم للعباد اللہ تبارک و تعالی بندوں کے لیے ظلم کو روا نہیں رکھتا وما ربك بظلام للعبيد تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ لَا <لَذَرَّة> ایک ذرے کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالی ظلم نہیں کرتا اللہ کی ذات ظلم سے پاک ہے میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں بسا جب کبھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے کوئی آفت آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے زلزلے آ جاتے ہیں طوفان آ جاتا ہے سونامی جیسا عذاب آ جاتا ہے تو کبھی کبھار ایسے لوگ جن کا کوئی قریبی عذاب کا شکار ہو جاتا ہے یا وہ خود اس طوفان اور مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو سوچنے لگ جاتا ہے کہ میرا کیا گنا تھا بستی والے کس گناہ کے مجرم تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا کیا ویسا کیا بچے ختم ہو گئے بوڑھے ختم ہو گئے معصوم لوگ ختم ہو گئے اور تباہی اور بربادی آ گئی میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ظلم سے پاک ہے یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے ایک آیت بتا کر کے آگے چلتا ہوں اللہ تعالی فرماتا ہے خشک <تصفح> و بر میں خوشک و تر میں سمندر و خشکی میں جو فساد برپا ہوتا ہے جو پریشانیاں آتی ہیں جو طوفان آتے ہیں جو تکلیفیں آتی ہیں جو بربادیاں آتی ہیں وہ لوگوں کے اعمال کا لوگوں کے کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہے تاکہ اللہ تبارک تعالی آخرت کے عذاب سے پہلے قیامت کے عذاب سے پہلے جہنم کے عذاب سے پہلے کچھ لوگوں کو اس دنیا کے اندر ہی ان کے برے اعمال کا نتیجہ دکھا دے انہیں مختصر سے سزا دے دے تاکہ آخرت کا معاملہ تھوڑا ہلکا ہو جائے تو اللہ تبارک بتا اس لیے لوگوں کے اوپر اس طرح کی اللہ تعالی کی طرف سے پریشانی آتی ہے کیوں ایسا ہوتا ہے لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے اور تاکہ لوگ وجود اللہ کی نافرمانی سے اللہ سے بغاوت سے اور معصیت اور حرام کاری اور بدکاری فہشکاری سے باز آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ سے ظلم کا خاتمہ کیا ہے اور ظلم کا انکار کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والا نہیں ہے ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی کے سلسلے میں ظلم کو روا نہ رکھنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک حدیث قدسی میرے ارشاد فرمایا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قال قال اعلی تبارک و تعالی یا اعبادی انیم تو گلستی فلا اے لوگو میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے وہ جان تو ہوں بھائی نے تمہارے درمیان بھی اس ظلم کو حرام قرار دیا ہے میں تم بھی ایک, ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات سے اس ظلم کو رفا کیا ہے ختم کیا ہے اور خبر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم نہیں ہو سکتا جو کچھ بھی پریشانی ہے وہ ہمارے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتی ہے ہماری اپنے، ہماری اپنی معافیتوں کا کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اور جن قوموں نے اس روئے زمین پر ظلم کیا سرکشی کی بغاوت کی نا کی اللہ کے بندوں پر ظلم کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو سفید ہستی سے مٹا دیا تباہ و برباد کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی تمہارے رب کی پکڑ ایسے ہی ہوتی ہے جب کسی ظلم کرنے والی بستی کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے تو اسی طرح سے پکڑتا ہے قوم نوح نے ظلم کیا سے مٹا دیے گئے قوم عاد نے ظلم کیا روئے سے خطب کر دیے گئے قوم صالح علیہ السلام نے ظلم کیا ان کو مٹا دیا گیا اور اس روئے زمین کا سب سے بڑا ہرکش اور مغرور انسان فراغ اس نے بنی اسرائیل پر آیات تنگ کر رکھا تھا یو کہ بنا اسرائیل کے لڑکوں کو زبہ کر دیا کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا بہت ظلم کیا اس نے لیکن جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئی کوئی نہیں بچا سب کو سمندر میں غرط کر دیا عبرت کے لئے صرف فراؤن کو قیامت تک کے لئے اللہ نے باقی رکھا فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا آج ہم تیرے بدن کو تیرے جسم کو محبوب رکھیں گے تاکہ تو آنے والے لوگوں کے لئے نشان عبرت بنا رہے اسی طرح سے میرے بھائیوں عزیزوں اور ساتھیوں قیامت میں بھی ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ظالموں سے کہیں گے کہ آج عذاب کا مزاق چکھو جس عذاب کا جس جہنم کا تم دنیا کے اندر انکار کیا کرتے تھے اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوتا نہ کوئی سفارشی ہوتا ہے وما من نصير اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ظالموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ سنو خبردار رہو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر اللہ کی لاگت ہو اسی طرح سے ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا ظلم کی کھیتی کبھی پھلتی ظالم کتنا بڑا ظالم ہو کتنا بڑا جابر ہو کتنی طاقت والا ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی دنیا میں اس کے اوپر کسی کو مسلط کرتا ہے اور دنیا کی نگاہیں سما کی نگاہیں دیکھ لیتی ہے اس ظالم کے انجام کو ہماری اور آپ کی نگاہوں نے بڑے بڑے ظالموں کو دیکھا ہوگا بڑے بڑی, بڑی بڑی بڑی طاقتوں والوں کو دیکھا ہوگا کہ جو زمین پر دندنا پھرتے تھے غریبوں کو مارتے پھرتے تھے کمزوروں کو ستا پھرتے تھے کسی کو قتل کیا کسی کی زمین ہاتھ لی کسی کو تماشا مارا کسی کو گالی دیا کسی کا خون بہایا کسی کی عزت سے کھیلا اور کسی کی عزت سے کو نیلان کیا اور اس طرح کے طرح طرح کے مظالم ڈھاتے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جو سب سے بڑی طاقت والا ہوتا ہے جس کی طاقت سے آگے کسی کو دم مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور نگاہیں دیکھتی ہیں کہ بڑی و رسوائی کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوتا ہے بڑا ذلیل رسوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کسی کو اللہ کو تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے اس دنیا کے اندر ہی کیونکہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا شاعر کہتا ہے شاعر کہتا ہے کہ جب ظلم گزرتا ہے حد سے جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے فرعون کا جب سر اٹھتا ہے موسا کوئی پیدا ہوتا ہے میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں آج امت مسلمہ چیز ادبار اور پستی سے گزر رہی ہے اور دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں پر مسلط ہوئی چلی جا رہی ہے یہود و نثارا کا غلبہ ہو رہا ہے کفار و کفتار اور حلود کا غلبہ ہوتا چلا جا رہا ہے کافروں کا غلبہ ہوتا چلا جا رہا ہے دنیا کی دوسری قومیں مسلمانوں کو روئے زمین سے مٹا دینا چاہتی ہے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں ہمیں اس موقع پر ٹھہر کر کے سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے کتنی باتوں پر کئی باتوں پر نمبر ایک کہ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ آج ہو رہا ہے یہ ہمارے گناہوں کا ہمارے برے کرتوت کا ہماری اپنی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم نے گناہ کر کے معصیت کر کے اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک پہرا کر کے اللہ کے علاوہ غیروں کو حاجت روا مشکل خوشہ مان کر کے اللہ کے علاوہ گرو کی دعائی دے کر کے ہم نے اپنے کرم کرنے والے رحم کرنے والے مددگار نصیر اور معین آقا کو ناراض کر دیا ہے اسی وجہ سے اس کی نظر کرم آج ہم سے روٹ چکی ہے وہ ہماری طرف سے اپنی نظریں پھیر چکا ہے دنیا کی قوم ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے ورنہ ولا سہلو بلا تحسلو وہ انت بلا لو نہ تم مومنین کمزور نہ پڑو غم نہ کرو تم ہی سر بلند رہو گے شرط ہے کہ تم مومن رہو تم اگر تم مومن بات رہے آج ایمان کہاں ہے میرے بھائی صحیح عقیدہ کہاں ہے آج ہم نے اپنے عقیدے کا سودا کر لیا ہے آج اللہ جو کہار ہے, ہے عظیم طاقت والا ہے عظیم قوت والا ہے آج اس کے سامنے ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے اس سے نظر نہیں مانگتے غیروں کو حاجت مشکل کو تھا سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نظر کرم ہر سے پھیر لی آج مسلمان نام کا گیا ہے عقیدہ ایمان کی طاقت آج اس کی ختم ہو چکی ہے نمبر دو کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آج یہ جو دنیا کی قومیں ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہیں ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے اپنے دین کی طرف پلٹنا چاہیے اپنے اسلام کو اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اپنے اپنے اسلام کی خوبی کو سمجھنا چاہیے اور اسلام کی حقانیت کو اپنے دل کے اندر اتارنا چاہیے اور مکمل طور سے اپنے آپ کو اسلام کا پابند بنا لینا چاہیے یا السلم اے ایمان والو اسلام کے اندر اطاعت کے اندر تابے داری کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ درنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا درنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا سراسر مومیا سنگ ہو جا آج مسلمان دو رنگا ہو گیا ہے وہ دو رنگا ہو گیا ہے دو مو ہو گئے اس کے اور دو طرح کی باتیں کرتا ہے چھوڑ دیجئے خود خود سل میں کیا اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ نام عبداللہ عبدالرحمن کردار یہود و نسارہ اور کفار و مشرقین کا نام خالد عمر زید بکر ابو بکر عمر عثمان علی صحابہ کے نام کردار ابو جہل ابو ڈہب امیہ نبرو والا میرے بھائی ہم اسلام کی طرف تو چھوڑ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں نبی کا हैं پڑھنے والے ہیں نبی کی شکل अपने بنانا ہم اپنے لیے عید سمجھتے ہیں ہم اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں لوگ کیا کہیں گے متوا بن گیا ہے تاریخ رکھ لیا ہے ملا جی بن हैं ہیں ہم اپنے लिए यह سمجھتے ہیں چو اگر تمہارے لیے یہ شکل सूरत عائد نظر آتی ہے تو جن کی شکل تمہاری ہے معاملہ اس لیے میرے بھائیو عزیز اور دوستو بات بری نہ لگی حقیقت یہی ہے سچائی یہی ہے اور حق کڑوا ہوتا ہے اس لیے میرے بھائیو ہمیں چاہیے چاہیے سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے لوٹنا چاہیے واپس آنا چاہیے دین کو مضبوطی سے آج مسلمان پکڑ لیں دنیا کی یہ مسلط قومیں آ, وقت آئے گا کہ مزلوس, اے وقت آئے گا کہ مقہور اور مجبور ہو جائیں گی ہماری ہمارے دستے نگر ہو جائیں گی ہمارے نیچے ہو جائیں گی دوسری بات یہ ہے اس فتنے کے دور میں اس ظلم و ستم کے دور میں ہمیں اللہ کی نحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اللہ کی ذات سے امید رکھنا چاہیے اللہ کی رحمت پر امید رکھنا چاہیے, کرنا چاہیے. کہ اللہ تبارک و تعالی کو سزا ضرور دے گا ظلم مٹ کر کے رہے گا ظالم مٹ جائیں گے ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک تعالی ان سب کو سزا دے گا سزا دے گا انہی کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا اس لیے ایک پہلو پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے ایک پہلو پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے تیسرے نمبر پر ہمیں اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ہے شاعر نے کہا میں نے ابھی سنایا جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو چلا لا جاتا ہے نوح علیہ السلام السلام ساڑھے نو سو برس تک دعوت و تبلیغ دیتے رہے کرتے رہے قوم نے بہت ستایا بہت کچھ کیا لیکن جب ایک وقت آیا ومن يتعد حدود اللہ فقد نفسه جو اللہ کے حدود کو پامال کرتا ہے حد سے آگے بڑھتا ہے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے اللہ کی قہر اللہ کا اہر اس کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے اللہ کا قہر اس کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں مومنوں کے لیے مدد آ نہیں رہی ہے تو مومن دیکھیں کہ وہ مومن باقی بھی ہے کہ نہیں ہے چند حدیث میں آپ کو ظلم کے تعلق سے سناتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جو شخص کسی پر ظلم کرے گا دنیا کے اندر اگر سزا نہیں مل سکی تو آخرت میں سزا ضرور ملے گی ایک بڑی چونکا دینے والی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتدرون المفلس کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے مسکین کون ہے مفلس جس کے پاس فلوس نہ ہو فلوس سمجھتے ہیں نظر جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو درہم جس کے پاس ہو وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا نماز کا پہاڑ ہوگا روزے کا پہاڑ ہوگا سکاط کا پہاڑ ہوگا نیکیوں کا انبار ہوگا اس کے پاس لیکن اس نے ذرا بہزا وہ سفقتم احاذا وہ شتم احاذا وہ اس کا حال یہ ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو تماشا مارا ہوگا کسی کا مال کھایا ہوگا حقدار عدالت میں کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اللہ اس نے میرا خون بہایا ہے دوسرا کہے گا میرے اوپر ظلم کیا ہے میرا مال کھایا ہے مجھے اللہ اس نے مارا ہے بڑا طاقتور تھا اور مار دیا تھا اس نے اور دوسرا کہے گا چوتھا کہے گا گا چوتھا اللہ اس نے ہمارا مال کھایا ہے اللہ فرمائے گا کہ جاؤ یہ نیکیاں ہیں اس کی اس میں سے اپنا حق لے لو حقدار اس کی نیکیوں میں سے اپنا حق لیتے چلے جائیں گے لائن ابھی ختم نہیں ہوگی حقدار کھڑے ہوں گے اللہ اس کی ساری نیکیاں تو ختم ہو گئی ہمارا حق کہاں سے ملے گا اللہ فرمائے گا تمہارے اوپر گناہ تمہارے پاس گناہ ہے ہاں اللہ گناہ ہے کہا جاؤ اس کے حق میں ڈال دو اس کے حصے میں اپنا گناہ ڈال دو اور دیکھتے ہی دیکھتے گناہوں کامبار ہوگا اور پھر اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جہنم میں اٹھا کر کے ڈھونڈ دیا جائے گا میرے بھائی ذرا غور کریں سوچے کہ کہیں ہم کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں اللہ نے طاقت دیا ہے قوت دیا ہے مقام دیا ہے مرتبہ دیا ہے پوسٹ سے دیا ہے تو کہیں اپنے ماتحتوں پر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں, کہ مدیر بن گئے ہیں سپروائزر بن گئے ہیں تو مینیجر بن گئے ہیں تو اپنے ماتحتوں کو گار گالی دے رہے ہیں مار رہے ہیں یا اسی طرح سے اس کو ڈانٹ پھٹکار کر رہے ہیں اس کی بے عزتی کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اندر سے دوسروں کا مال کھا رہے ہیں کماتا دوسرا ہے خون پسینہ دوسرا بہاتا ہے محنت دوسرا کرتا ہے اور ساری گی میرے عزیز اور ظلمے میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا دیا ہے ہمیں کہ من, اخذ سید شبر من الارض دن بے جو سب کہ جس کسی نے کسی کی ایک بالش برابر زمین ظلمن لے لی پلاٹ خریدا اور جب بنانے لگے تو دوسرے کا پلاٹ خالی تھا تھوڑا سا ادھر بڑھ گئے تھوڑا سا کچھ آدھا ہو جائے کمرہ بڑا ہو جائے بے کمزور تھا اس نے کچھ احتجاج کیا کچھ نہیں پولیس کو لے دے کر کے کام اپنا بنا لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے ایک بارش سے بھر کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ جمایا قیامت کے دن ساتوں زمین کا طوق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اللہ اکبر نہیں بچے گا اور اللہ تعالی کی عدالت اتنی انصاف والی ہے کہ اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر کسی سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو ناحق مارا ہوگا تو ان دونوں بکریوں کو زندہ کیا جائے گا اور بے سینگ والی بکری کو اللہ سارا سینگ دے گا جو اپنا انتقام سینگ والی بکری سے لے لے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے ہم احتیاط نہیں کرتے اللہ تعالی نے پیسہ دیا گھر بنا لیا تو پڑوسی جو کمزور مسکین ہوتا اس کے اوپر ظلم ڈھاتے ہاں ترق ترق اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے تو ہم دوسروں پر ظلم کرتے ہیں طاقت دی ہے قوت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ظلم سے سے بچو کیونکہ یہ قیامت کی تاریکیوں میں ایک تاریکی ہے قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے وہاں اندھیرا ہو جائے گا تو پھر کہاں جائیں گے وہاں اندھیرا ہو جائے گا تاریکی اگر ہو جائے گی تو ہم پلس رات کا راستہ نہیں پا سکتے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے آپ پر ظلم کرنے سے بچائے آمین یا رب العالمین اللہ, کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو ذکر کر دوں اور ختم کرتا ہوں اپنی بات کہ ان سراخا کا غالما اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم صحابہ رام تو تعجب ہوا اور پوچھا کہ یہ مظلوم ہمارا بھائی اگر مظلوم ہے تو اس کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے ظالم کی کیسے مدد کی جائے اگر کوئی ہمارا بھائی ظلم کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو اسے ظلم نہ کرنے دو ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو ظلم خوب تو نہیں کرتے لیکن ان کا بھائی کوئی رشتہ دار کوئی قریبی دوسروں پر ظلم دا دا رہا ہوگا یا کوئی بھی تو ہمیں چاہیے کہ ہم ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لیں وہ ہمارا بھائی ہم اس کی مدد کرے کہ اس کو ظلم نہ کرنے دیں کیونکہ یہ ظلم کر کے وہ اپنے آپ کے لیے کوڑا کھود رہا ہے اپنے آپ کو آکرت کی میں رہا ہے جہنم میں توفیق فتح فرما اسلام کی طرف لوٹ آئیں توحفی فتح فرما اے اللہ جو لوگ آج دنیا کے اندر جو قوم ہے جو حکومت ہے جو طاقت مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہیں اے اللہ تُس سے بڑی یہ ہے نہیں ہے تیری طاقت سب سے بڑی طاقت ہے اے اللہ مسلمان آج مظلوم ہے دنیا کا اے اللہ تو ان کو سخت سے سخت سے سزا دے دے اے اللہ تون قوم نوہ کو تباہ کیا اے اللہ نے قوم آج کو قوم سبوت کو فرآن کو نمرود کو سداس کو سب کو تو نے تباہ کیا تج پڑھ کر کے یہ نہیں ہے اے اللہ ان سے بڑھ کر کے یہ طاقتیں نہیں ہے تو سب پر قادر ہے. سب پر قاہر ہے تو رب محمد لنا القرآن